درختار نے ختم کرنے ہمارے لیے کھانے کے لیے بندوبست ہم پہلے سے کہا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کھانا یہاں پر ہوگا تاکہ گھر والوں کو کہہ کرائے کہ ایک آدمی کا کھانا نہ پکے کچھ آپ لوگوں کو فائدہ ہو گھر والوں کا بہت کم ہو اور آدمی کو سورج مل جائے بڑی بغیر نظم ترتیب کے جو کام ہوتے ہیں تسم آپ کے لیے بھی ہر ترجیح کے نے ہر ترجیح یہ تو ایک زمانہ سے گزرا ہے ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے اس زمانے میں پاکستان جب بنے تھا آپ لوگوں کو جو حالات دیکھے نہیں ہیں سب تندرستی تھی مشکلات تھی اس وقت اور جس حال میں انگریز نے ہمیں چھوڑا تھا تو جی بلات تھے تو اس زمانے میں کہیں خیرات ہوتی تھی نا تو لوگ کرتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوگا ہمارے گاؤں کے وہ ساتھی تھے واقع اسناس نے کہا کہ چھ میل دور ہمارے گاؤں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا اپنے گھر سے چلے گئے پیٹ بھر کے کسی جب وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ڈرانتے ہو ضرور پورا کر کے ڈھیر ہوتے گا اس میں اگر اس کو چھ میر پیدل جا کر چھ بر کے واپس آ گئے دوا نہیں دیکھ رہی ابھی لوگ خرابیں کرتے ہیں نا تو کہیں کہ یہ مالے میں دس مسکین ہے آپ دسانی ہے پندرہ پندرہ کلو چاول ان کے گھر پر بیچ دیں ان کا ایک مہینے گزر جائے گا صبح بھرتوز خراب نہ وہ پڑے نا. ہماری شروعات نکلتی ہے دستی ہوتی ہے خیرات نہیں ہوتی دا فرق دس خیر ہو کر دکھ تو کھڑی ہو خیرات نہ کر دی ہوتی شروعات کے لیے ہوتی ہے ہم ایک دفعہ افطار کے لیے بیٹھے تو مدرسہ گھر کے گفات کے بعد مغرب کے وقت ایک آدمی نے پچاس آدمی گرفتار کری مکنے در ہے کیا وہ اس کو کھائے ایسے کھائیں پیٹ پر باندھیں پھینک سکتے ہیں وسائل کا زیادہ زیادہ آپ کا مدرسے ہو گیا نا پہلے زمانے میں مدرسے نہیں تھے مچھلی میں طالبان مچھلیوں میں تھے تو وہ تعلیم نے جو بڑی شکوا کی اللہ سے دعا مانگی شکوا اس نے کہا چپے جمعیش پہ شوکتر شویم تھی جو پکڑے چڑھ گئے اور نہ شورش پولی بیا خراک ہے پر اس نے جمعے گدات ہوتی ہے یا قدر ہوتی ہے ایسی راتیں ہوتی ہیں تو اتنا ہوتا ہے کہ اس کو پیٹ پیٹ کے وہ باندھ بھی نہیں سکتے اور جب منگل برد کی رات ہوتی کھانے میں تو اس کو سائل میں ضائع کرنا اس لیے ہمارے ہاں ہمارے سامو جو ہے یہ لے کر روزگار اچھلنا گودنا اور دل کا اچھلنا اور رونا یہ قدم ہے اس کو قدم سرو سمجھتے نہیں ہیں آدمی ریزروشن لگے آدمی رونے لگے یا ہوا کنارے لگانے لگے کیا یہ آدمی کی زندگی اس طرح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ارے ملانا صاحب رحمۃ اللہ معذور سے پیروس پی والی کرسی میں دکھاتا تھا پی والی کرسی میں آئے داخل ہو رہے تھے بدنام ساتھیوں نے تربوز کھا کر بائے پھینکا انہوں نے دیکھا کہ سرو جگہ جو کھانے کی اس پر لگی ہوئی انہوں نے پھینکا سب اٹھاؤ اور دو اور اس اور دھونے کے بعد سب اس پروجیکٹ جس کو کھاؤ پھر پھینکو اتنے وسائل ضائع کرنے ہوتا ہے خدا کا ہے طلب والا بندہ ہے وسائل پیسے ضائع کرتا ہے تین بالٹی پالی سے تو موزوں کرتے تھے اس کو خدا کا تلک ملے گا جب کہ وزو کے لیے جو ہے تو کتنا پانی ہے مفتی صاحب مفید فتوا جاتا ہے لیکن کہیں پتہ نہیں ہوتا وزو کتنے پانی سے کرنا چاہیے بتا دیں تو بڑا کارنامہ ہوگا جی وہ تو سولنے والے ہیں ناپنے والے کو رتل کہتے ہیں رتلین ہے یہ رتلین ایک لیٹر پانی بنتا ہے ایک لیٹر پانی سے جو ہے تو آپ بدر صاحب یہاں آ کر بیٹھیں یا پھر بائک جا کر ہمارے لیے دعا کریں کیا جی ہے ایک لیٹر ایک لیٹر ایک لیٹر پانی سے گز ہے اور پانچ سے ڈھائی لیٹر سے ڈھائی لیٹر سے نہانا ہے اس طرح جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور یہ بات اس کو کہے کہ کا الگ اس کو مل جائے گا ٹھیک ہے آپ کا زموشن لگ جائے گا اگر محکمین صاحب ہے تو آپ کو خلاف سے نواز دیں گے نا جی پگڑی آپ کو بندوا دیں گے لیکن الگ الگ ان باتوں سے نہیں ہوتا میرے بھائی پوری زندگی کو درست کرنا ہوتا ہے ایک ایک دھاگا سوتر ایک ایک سوئی ناکا اس کے مطابق درست کرنا ہوتا ہے زندگی کو جب تک زندگی میں احتیاط پیدا نہ ہو عادم اختلاط نہ ہو سارے شو ہوں گے اس کو اللہ کا الگ نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے نا آدمی آیا دسمان اور جلد میرے پاس سوال کرنے کے لیے آدمی مخروض ہو گیا تھا اس کو خیال ہوا اس کو پتہ چلا کہ بڑے مادار بھی ہیں سخی بھی ہیں اور کچھ جاتے اس کو تا کرتے ہیں آیا ملکات کی بس سے گھر لے گئے اس کو رات کو گھر پر جب پہنچے اور دیکھا کہ چراغ جو نوکر نے جلایا ہے اس کی باتی بوٹی ہے है? چرار میں کا کا باتیں باتی باتی باتی باتی باتی موٹی, باتی موٹی ہے اس سے ان نے کہا تو نے باقی موٹی کیوں ڈالی ہے اس سے زیادہ تیر جلتا ہے اتنا تجھے خیال نہیں ہوا جس آدمی کو کہ ہو میں تو بڑی غلط جگہ پر آ گیا ایک آدمی اپنے نوکر کے پاس ٹوکر کے ساتھ تیل اور شراپ پر جھگڑا کرتا ہے تو مجھے کیا دیکھا ایک گھنٹہ گھونٹتےل پر جھگڑا کر رہا ہے ایک گھونٹے شراب میں زیادہ چلے گا ایک گھنٹے پر جائے تو جھگڑا کر رہا اور مجھے کیا دیکھا صبح آئے سے ہی لے گا کس طی آئے کہ بس روایت کرنے میں پوچھا کوشش کی پوچھا تو اس نے کہا میں مفروض ہوں اور میں وہ سوال کرنے کے لیے آیا تھا کہ میرے قرض میں کچھ مدد کریں کتنے پیسے چاہیے اس کے اندر ہزار بتائے وہ کوئی تاکیب نہیں کہ نگی کا زمانہ تھا ہاں جی فلاح فلاح کا زمانہ تھا جو جھوٹ نہیں بولتے تھے لوگ روکا نہیں دیتے تھے بس یہ اتنے پیسے اس کو کھلا تھے کہ وہ جو سختی کر رہے تھے وہ تو اللہ کے بال کی حفاظت اللہ نے اپنے بال کا محافظ بنایا ہے اللہ تبار فلاح کی امانت ہے بار اور اس بار کے ہم محافظ ہیں لہٰذا اس کی حفاظت میں کوتا نہیں کرنی ورنہ اللہ تعالیت نہیں ہوگا مثالت اللہ تبارک نہیں ہوگی صبح یہ علوم میں پڑھ رہے تھے بارو رجولہ کو کسی نے بتایا کہ یزید نبی سفیان جو ہے گورنر سے ہے شادی سے تو کھان پر دو کھانے دو نے کہا جب, جب یہ کھانا کھائے تو مجھے یہ بتایا اس وقت مجھے بتایا کہ فلاں کھانا کھاتے تو وہاں کیا کون سے شریر رکھا شریر رکھا شریر نے بالو کے سب نے کھایا جب وہ ختم ہوا تو گنم اور گوشت آیا سلکھان بات دو سالوں میں پوری نصیحت جو ان کو کیونکہ اپنے بیٹے دلب نمبر تھا کھانا جب ہمارے ساتھ کھائے کھانا کھانے کی لیے گئے نے دیکھا کہ گوشت گھی میں پکایا ہوا ہے کھانا نہیں کھاتا آپ نے دو سال میں اکٹھے کیے ہوئے ہیں گوشت اور گھی جانسی بات نہیں ہے اس طرح ہوا تھا کہ میں بازار گیا تو آج گوشت کمزور گوشت تھا وہ سستا مل تھا دو دھرم کا گوشت ایک دھرم میں مل تھا تو میں دو دھرم کا سودا لگایا کرتا ایک دھرم کا گوشت اور ایک دھرم کا وہ دو دھرم کا تو میں نے ایک دھرم کا گوشت دیا اور ایک دھرم کا جو ہے تو میں نے آج گھی لگی تو اس لیے دونوں کو ملا کر بتایا میں کچھ بھی سالن دعا نہیں کر یہ وہ فخر آپ جیسے اللہ کا تعلق تھا سب دنیا پر دبدبا قائم تھا آج کے دور کے تو صوفیاء فکرا اور مولی صاحبان کے دن مجھے بس گاڑی میں بٹھاؤ ترن قدر کے باقی بہت بس بھر کے نا ضرورت ملے گی یہ میرا دل کا حال اس وقت بدر کی چابیاں لینے کے لیے داخل ہو رہے ہیں دونوں فاروق دلّا دونوں پہلے تو یہ فلسطین والوں کو بدر مقدس والوں کو یعنی کہ پادری نے بتایا کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ایپ پڑا ہے ان سے ہم نہیں جیت سکتے اور کتابوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ ان سے لڑنا نہیں ہوگا پھر کیا کرنے کا باعث طریقے سے ان کے شہر حوالے کرو باعث طریقہ یہ ہے کہ ان کے خلیفہ آئیں خلیفہ کا جو چابیاں لیں تو اس میں ہمارا بھی اعزاز ہو جائے گا ہو جائے گا چابیاں ان کو دیں گے کہ ہم آپ وصولہ کرنا چاہتے ہیں اس ضرورت میں کیا آپ کے خلیفہ ہے اور وہ بارود دل حال میں گئے ہیں ان کے ساتھ چند ہے ایک ساتھی اور کوئی خیمہ ہو رہا موسم جو کی کیسا تھا کوئی خیمہ ساتھ نہیں لیا، کہ خیمہ سے لگائے ہو واپس کھڑے ہو، یہ ہو اور وہاں جب پہنچے تو پہلے محاذ کے جمیر ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے جو شان ہے تو شام یہ ہوا تھا شام کے زرک بر کے لباس ان کے پڑے قیمتی قیمتی کپڑے پہنے ہوئے اور ملنے جو اگر اگر جو کے لیے آئے کیوں آگے ہوئے تو اونٹ سے اوترا انہوں نے جنگل کے منہ پر مارے دوسرے کے منہ پر کہا پر ماری اور انہیں کہا تم پر کیا آج بھی ان کا سر آ گیا ہے تو انہیں اپنے بڑے جب جیسے اوپر سٹائے ہم نے کہا نہیں کیا ہمارا وہی فوجی لباس ہے یہ ہمارا ارب کا طریقہ ہے ہم نے کہا تھا بلجرا نہ ہوتا تو میں تمہاری اتنی پٹائی کرتا کہ کرتے ہیں اور یہاں جنگل کے مو پر تھپڑ مار رہا ہے کیونکہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا پندرہ اگر تو اس وقت شام ہوئی تو کس کے ساتھ ٹھہرے ہیں اللہ ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کسی طرف جائیں گے پھر آپ اسے بھول جائیں گے آپ جائیں نہیں میرے سامنے بیٹھ رہے ہیں کہ مجھے بھولے نہیں آپ <متابع> رہے ہیں ٹھیک ہے شام کو کھانے کا گاہ ہو اب وہ بےدہ کسی اور کے ساتھ کھانا کھائیں شام کا کھانا کن کے ساتھ ہوگا پلان کر میرا کھانا وہ بےدا بنجر کے ساتھ ہی ہوتا مال میں تمہارے مچھی ٹھیک تھے خیر کے خمے میں جب چلے گئے تو کھانے کا وقت ہوا تو ہوٹل نے کونے میں سے ایک تھیلا نکالا اس میں سوکھے سوکھے روٹی کے ٹکڑے نکالے اور ایک بار اس میں پیالے پانی ڈالا اور اس میں ڈال میں نے کہا مجھے میری ان لوگوں کا جو ہے دبدبا دیا ہے ان کے روپ سے کافر تھر تھر کاپرس اور کافر اس کے کا سب میں گن ہو رہا تھا زیر ہو رہا تھا خراسان کا علاقہ جو ہے نا یہ افغانستان موجودہ افغانستان جو ہے یہ ادھر کا علاقہ ہے کچھ ادھر کا علاقے کو خوراکان کے رکھتے ہیں کے علاقے میں اس میں صابام آئے ہیں ساب کرام شیبرغان وغیرہ جو اخباروں محترا سب علاقے میں آئے ہیں لیکن یہاں پر پھر ان کا خراج پر سلا ہوئی لڑنے کے سخت حالات یہاں پیش آئے ہیں خراج پر سلے ہوئے خراج یہ دیتے تھے اطاعت ان نے قبول کی ہوئی تھی خراج دیتے تھے کافی عرصہ گزر گیا بعد کی کسی خلیفہ کے زمانے میں خراج لینے کے لیے لوگ آئے بڑے بڑے مضبوط اور بند کوڑے ان کے پلے ہوئے اور آئے تو انہوں نے, انہوں نے جو بیٹھنا اٹھنا کیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ تو اس کا روحان دیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ کے بڑے بوڑھے آیا کرتے جو سوکھے ان کے بدن ہوتے تھے یہاں پر نشان ہوتے تھے وہ کدھر گیا کہ وہ مارے باوا کے امن کی جگہ پر انہوں نے کہا آپ کو خراجت نہیں دیتے خراج لینا چاہو تو میں ڈر جنگ جاؤں میں ایک طرف ملک میں تھا اس میں بڑی مالداری بارڈر بگلے پانی تو پیتے ہی ہیں نوجوانوں سے ملاقاتیں ہوئی نوجوانوں کو جو میں نے دیکھا تو جس طرح یہ کدو جب لگتا ہے یا وہ دوسرا پیٹر کدو جو لگتا ہے کیا ملاقات ہے ان کو میں نے دیکھا میں نے کہا تین بشیس سا ان کا کن کو کھڑا کر رہا ہے سا ان کے اس پہ جا رہی کوئی مشقت سب دیکھیے نہیں کابل کی ٹریننگ کے لیے سعودی عرب کے نوجوانان آئے تو انہوں نے جو پریڈ کے لیے نکالا تھا تو میں ایک گھنٹہ پریڈ کی دودھ جب کہہ تو ان کا شامین شامعینا ہے کہ نہیں ہے گریجل کو بٹھاؤ جی الا کے احسان ہے پر ہماری ٹریننگ کتنی مضبوط ہے ہمارے سادی کے بیٹا ٹریننگ کر کے آیا تو اس نے کہا بیٹے کو کہا چاہتے ملنے کے لیے آیا برخا کہ خوشحالات جی؟ تو سناؤ سناؤنگا جی رات کو سخت سردی میں باہر نکلتے ہیں اور زکام لگے تو دوسرے دن کہتے برتے ہیں, کہتے ہیں. کہتے برتے نہیں ہوں پریٹنگ کراتے ہیں پریٹوں سے پسینے نکلا ہوا ہے کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے نہاؤ اس سے نہاتے ہیں کہتے ہیں بیمار ہے برتے نہیں ہوں ہوا کس طرح ہوئے کہ مجھے رات کو بلایا میرے انسٹرکٹر نے گیا اس کا گھر اوپر کی مندر دوسرے فلائٹ پر وہاں میں گیا میں نے کہا سر آپ نے بلایا کیا بلایا آپ کو کس نے بلایا کہ آپ کو بتاتا ہوں ایک گھنٹہ کھڑا رکھا دو ایک گھنٹہ پر کھڑا رہا اس نے اپنا کھانا کھایا سارے آرام سے سارے کام کر کے باہر نکلا میں نے کہا جی سر آپ نے مجھے بلایا ہوا تھا کس نے بلایا تھا اس نے کہا فیوژن سے لڑکا ہوا تھا پانی میں کودنا اور لگوانا اور تمہارے بدلنے کی ٹریننگ تھی یہ تمہارا جو تھی تو روک دفع کی ٹریننگ تھی کہ تمہاری انار ٹوٹے دوسرے برخدار اس نے کہا جی رات کو بارہ بجے دسمبر کے مہینے میں نکالا نکڑ پہن کر نہ ہو نکڑ پہ نکل آئے ہم. تو کیا تالاب میں چلانے لگا تالاب میں چلاگے دسمبر کے مہینے وہاں سے نکالا نکالنے کے بعد کرائی کرائی یہاں تک پسینہ نکالے پھر کہیں دو بجے کے قریب بھیجا تو ساڑھے چھ بجے بعد چار بجے تک جا صبح اٹھے تھوڑا تازہ چکر گئی کر رہے تھے ہوا کیا کرتے تھے تم فرض کرنا چاہتے ہو پھر میں جنگ میں آؤ اللہ جسرا طرح ذکر پر ملائکہ اگر احمد کمزور ہوتا ہے رحمت کے ملائکہ نزول ہوتا ہے ایسا اس جگہ ملائکہ رحمت کمزور ہوتا ہے جہاں مسلمان جہاد کے لیے نظر بازی کرتے ہیں تو اس سے اندازہ یہی ہوا کہ جہاد کے لیے سے سارے مشقت کے کام یہ نزدہ مل کے منظور کی جگہ ہے سالک محلہ جو ہے وہ تو کامل گرین ہے اور فیم ہے اور شخصیت کی تربیت ہے سچ بات ہے سر سر کر بیٹھو گے وہ یہ بھی جب مرغی لیتا ہے کساب سے مرغیوں والے سے تو اس کو کہتے ہیں صاف کی میتھ جب صاف چیز ہے تو آدھا پاؤ گوشت میں سے ضائع ہوتا ہے وہ آتا ہے تبذیر میں آتا ہے صاف نہیں آتا تبذیر میں آتا ہے کھال کے ساتھ جو گوشت کیا اللہ کی رحمت کو پھینکا گیا دہران پر گندگی کے ڈران اور ان جنچوں کو بٹایا اس نے تو یہ پھینکا گیا پرہیز دیکھی شکر کے کہ دال کی صحیح طریقے سے ذائقہ میں بش کی है. تو جو کالم باڑی ہو دن میں کنٹرول نہیں کرتے کرنا بھی چاہے گھر والوں کو نہیں بالکل کر سکتے ایس دن کو سکھایا ہوتا ہے کہ اس میں صلاف ہے اتنا ضیاء ہوتا ہے اتنا گنا ہوتا ہے تو اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کا پورا کرنے کے لیے ساتھ دیتے ہیں تہذیب ہے اب اکیسا خیال ہے کہ جار مجبور صلی مسود پر اللہ کا تعلق ہو جائے گا جب ہم پڑھتے ہیں اور یہ چیزیں سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں یہ تو یہ جی کو زیادہ بھارت چاہتی ہے ایک دفعہ اسلامیات کا ایک طالب علم تھا اس نے پہلے فارے کی چند آیتوں کی تفسیر کے بارے میں مجھے آ مجھ سے سوالات کیے اور اشکالات اور اعتراضات اس نے کیے اسے میرا سب چلتا تھا میں نے کہا یہ سوالات جو ہے تو یہ آپ کو پتا کس نے تو اس نے کہا کہ ہمارے شعبے میں جو فلان یودی کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے اس میں افالات ہی ہیں تو اس کا جواب عام جو ہے شےخ و تفصیل پڑھانے والا مدد سے بنی جا سکتا تھا. اس کی تصویر کر کے بتاتا سر مجھے اندازہ ہوا کہ اس یودی پروفیسر کتنی مارک ہے تفصیلی باریکیوں میں نکات میں لیکن ایمان اور عمل نصیب نہ ہونے سے تو اللہ کا تعالق نصیب نہیں ہوتا ایمان نہ ہو عمل نہ ہو تو اللہ کا تعالق اللہ کا خوبصورت نصیب نہیں ہوتا تو, تو میرے بھائی سپ اور آن کان سب سے لے کر کپڑے کپڑے کا دھونا سب چیزوں سے جو ہے وہ ہر میں یہ کہا کرتے ہیں کہ اور کپڑے آپ پہن لیں آپ جس کو دھو رہے ہیں اور یہ دوسرے کپڑے پہننے کا مسئلہ یہ ہے کپڑے بدلنے ہوں تو ہفتے میں ایک بار بدلنے ہوتے ہیں. اور ایک بار اگر بدلنا کا نہیں ہے تو پیر کے دن فجر کو اور جمعہ کے دن فجر کو بدلا جائے اور درمیان میں گروتھ خراب ہو اس کو دویج ہے تو ساتھ کپڑے کی بے قدری ہے اور اللہ کی نمت کی نہ ہے اس کو آدمی استعمال نہ کرے اس کے ساتھ عبادت ذکر نہ کرے اور دوبارہ دھوئے اس کو آپ بے میں ڈالے ورتوں کو تکلیف میں ڈالے اس وجہ سے کرتا ہوں یہ اس کہ کپڑے آپ دو نہیں سکتے ہیں یہ اور ہے نہیں ہے کیا پہننے کے لیے ہے نہیں ہے اس کے خیال آدمی اس کپڑے کا حق ہے کہ اس کو میں استعمال کروں ارے جو کھانا کھا رہے تھے ہمارے اسکواڈ کے استعمال میں ساتھی تو اچھے ٹکڑے چھوڑ رہے تھے اور ان کو جمع کر کے بڑے فخر سے ساتھی کہہ رہے تھے ضائع نہیں کیے ہم نے ان کی گاڑیوں بکریوں کے لیے مقامی لوگوں کو دے دیے ہیں چلو آپ لوگوں نے کچھ آیا آپ کو ہوئی اور نہ دوسری بے حیاب بن کے اس کو پھینک رہے ہوتے پورا کمپیٹ میں مجھے اس بات پر گسار ہے کہ کھانے والوں نے ان ٹکڑوں کو ہٹا کر گرایا کم ہے اگر اتنا کچا تھا اور اتنا ملاج ناظر تھا اس کو کھانے کے بعد جو ہے تو پیٹ میں درد ہونے کا خطرہ تھا یہ اتنا جلا ہوا تھا کہ اس کو کھانے میں نا گواری ہوتی تھی تو اس کا چھوڑ ترک کا جواز تھا افضل نہیں تھا ترک پہ بھی جائزہ جائز تھا تو اور کس غلام کا نام آیا تھا سبب تعلیم میں کون سے غلام وہ تو مشکل اللہ تھے یار الم میں جو تیس چالیس دن آدمی مسجد آیا ہے غلام پر غلام ہے نبو نبے تو اے گودام ہے جو بہت مشکل اللہ والے ہم سے آخری جلد میں جب انعات آئیں گے پھر آپ کو یاد رہ جائیں گے ابھی کتاب میں دیکھیں ہم صرف کتاب نکال کے لیں یہ بہت اونچے پائے کے اور یہ میں سے گزرے ہیں کو گوندنے کے بعد دھوپ رکھتے تھے جب خشک ہو جاتا تھا تو کھا لیا خالبے نے کہا کہ پکا دیا کریں تو مجھے دیا کریں میں اس کو پکا لیا کریں انہوں نے کہا پکانے کی کوئی ضرورت نہیں بھوک کی آگ کو اپنا ہوتا ہے یہ بھوک کے پتہ کہ منہ کو بند کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اتنا کافی ہوتا ہے غلام ہے بہت پائی کے غلام کا میں تو اتنے پر اگر نہیں آتے تو کم از کم فرض واجب آداب ہیں اس پر تو زندگی گزارے یہ جدید انقلاب سعودی عرب میں اس کے سے پہلے سعودی عرب کا یہ طریقہ کار تھا اگر آدمی کھانا کھا کر جب تھا تو جو کھانا بچتا تھا دوسرا آدمی آتا تھا اس کو کھاتا تھا پہلے ہوٹل میں کھانا بنانا اور پھر باقی جو ہے تو اور لیتا تھا اگر وہ ہی کافی ہو گیا تو وہ مفت اور اس کے بعد جتنا آپ چاہتے ہیں ہماری اجی رن صاحب نے دعوت کی جو کھانا ہم نے کھلایا تو ہو سکتا ہے کوئی مت آدمی ہوٹل والوں کا کوئی چالک والا ہوگا وہاں پر کھانا کھلایا وہاں, وہاں کھانا جو ہے تو بہت زیادہ لاتے ہیں ہم نے جو کھانے کھایا اس کا تقریباً دو ایک چھائی سے زیادہ بچ کیا تو سارے کھانے کو مختلف لفافوں میں ڈال کر لیا اور خاص کو میں گھر لے جاؤں گا دیکھنے والے آدمی گھوڑا کھا گیا میں ملیاں کجوس ہی ملان شم ہوئی ملانا کجوس تو یہ ہوتے ہیں کا مسئلہ یہ ہے کہ کھانے کے اگر ہم چھوڑیں تو اس کو اٹھا کر نالی میں پھینکیں گے نالی میں پھینکیں گے پر ہم گنہ گا دوں گے اللہ کتنے مطلب کو ضائع کرنا ہوگا دقتوں کو لازم ہوتا ہے اس کو ہونے سے بچایا جا سکے جب حضور صلی اللہ علیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب برتن باہر سے آتے تھے تو ہم برتنوں میں اس برتن کو پہچان لیتے تھے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا لوگ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی ذرا اللہ کی نعمت کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ لگا ہوا نہ رہ جائے سے والے ساتھی کہتے ہیں کہ دعوت میں مجھے وہاں کہتے ہیں ایک, ایک مفید صاحب کی دعوت میں آئے ہوئے تھے کھانا کھایا کہ کھائی اس کے بعد ہمارے سلسلے کے ساتھیوں نے ایک روٹی کا نوالا لیا اور اس کی جو فرمی اندر جو چمچ بنی آتی وہ صاحب کو ایسے صاف کیا اور نوالے کو منہ میں ڈالا تو مفید صاحب ایسے کہ باقی تربیت اس کو کہتے ہیں شکر ہے کہ آپ نے ہمارے بزرگوں کی سلائی جو سی تربیت اس کو کہتے ہیں اس کا ایک ذرا بھی دیا نہیں کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہو اور دل کر نالی میں گر رہا ہو تو اسی پر تو روزی جو ہے تم ہو جاتی ہے ہم نے پرانے زمانے میں بہت میں کہانی سنی تھی بڑے بڑے کہانیاں سناتے تھے ہم نے بچاؤ کہانی سننے کا آدمی بناؤ یہ دادا دادی کے ذمہ ہے کہ نانی کے ذمہ ہے کہ کام ہوتا کہانی سنانا اور کئی باتیں ہمیں نے اثر کی دانشوری کی کہانی میں بڑے برے سمجھائی ایک آدمی آیا کسی بزرگ کے پاس کہ میری بہت زیادہ مال ایک دم مزیدار سے میں تنگ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا کہ گھوڑے پر بیٹھے, بیٹھے بیٹھے روٹی کھا لیا تھا تو کچھ دن کھاتا رہا پھر کھاتا نا, کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا جی کہ مال کچھ کم نہ ہوا آپ نے کہا تھا گھوڑے پر بیٹھ کے روٹی کھایا تھا تو میں تو کھاتا رہا کوئی کم نہیں نہ میں نے کہا روٹی کیسے کھاتے تھے انہوں نے کہا جی صبح اللہ اللہ تعالیٰ کی روزی اتنی بڑی نعمت میں تو کھانے کے لیے اپنے ٹوبڑا بنایا تھا گھوڑے کو دانا کھانے کا توبڑا ہوتا ہے وہ بنایا ہوئے تھا وہ روٹی کھاتا تھا اس میں جو گھر گر جاتا تھا اس کو اٹھا کر کھاتا تھا کہ اللہ کی نعمت ہے نیچے گرے گی پیروں میں نیچے آئے گی گھوڑے کے پیروں میں نیچے آئے میرے پیروں آپ کی روزی کبھی نہیں کم اللہ کی نعمت کرنے والے ہیں تو کیسے کم دوسری کہانی میں سنائی تھی کہ آدمی اتنا تندرست غریب تھا کہ کپڑا بھی نہیں ہے سرام میں ریت میں اپ... ریت اپنے کو ڈالی ہوئی یہاں تک ریت میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے وہ گاؤں والوں نے تو خالی ہے صاحب کو بتایا تھا بلا <سؤال> مجھے آلے کے ساتھ جا رہی کہا کے کہ میں بھی اللہ سے سوال کروں گا مجھ پر بھی کوئی فضل و کرم ہو تو اس کے بارے میں یہ احانا کہ اس کو کہو کہ اللہ کا شکر ادا کرے اس کے بعد گزرے کہ میں نے بھی سوال کیا تھا کہ آپ کا سوال کیا تھا آپ کے لیے پیغام آئے کہ اللہ کا شکر ادا کر شکر ادا کر بھیا کیا ہے کہ شکر ادا کریں طے زبائی جو ریت کس بردن میں چھپایا ہوا تھا اس ریت تھوڑا کرنے کا کر کے چھوڑ دیا کہ یہ اللہ کی نے مجھ کا شکر ادا کرنا تھا میں جو کشیا کیا کرتا ہوں تو یہ برض کر جب میں دیکھتا مجھے اندر ہو جاتا کہ اس کا کیا ہونے والا ہے حرکت ہو جیم السلام صلیم نے کہا کہ ت نے میرے حکم کو توڑا ظلم کیا. رب بنا تحفی اللہ اللہ میں نے ظلم کیا اگر تعلیم نے معاف نہیں کیا اللہ نے ظلم کیا اللہ تھی نے معاف نہیں کیا تو ہم تو فضبہ پر بات جائیں اور جب شیطان سے کہا کہ نے میرے حکم کو توڑا تو اس نے کہا کہ اے، اے، میں سہیتا کروں کس طرح ہے تو جی میں سہدا کروں اس کو جس کو فلکتا نہیں ملنا دے فلکتا وہ ملتی ہاں جی سہیتا کروں میں اس کو مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور کبڈی سے بنایا گیا ہے اس کو میں سیتا کروں جی؟ اور میں تو تم نے مجھے گمراہ کیا میں اب دیکھوں گا انسانوں کے ساتھ بدل بولنا خلوم چھوٹا بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے نا تو اپنے مستقبل کے بول شروع کر دیتا ہے یہ پکڑا جو بازے بازے پیش بھیا کیا کرتے ہیں ایک دفعہ سالے پہ وہ اس نے لکھا بھی تھا اس مضمون کو فاروقی نے فاروقی نے یہ سوبی کا واقعہ ہے ایک آدمی اپنے دو بیٹوں کو لے کر ایک بزرگ سے ملاقات کے کی لیے جی گیا تو انہوں نے تھوڑی چھوٹے چاہے ایک کو بیٹے کو بھی دوسرے کو بھی تو ایک دم اٹھا کر شروع کی پی نہ دوسرے کا میں ایک دم اتنا خطرہ ہے اس لڑکے سے قتل ہوا کہا کہ اس کی جو تھی روکے بسانی اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی اکڑانی گڑھانی اللہ والوں کے پاس پیس ان کے آگے کو اکڑانی لڑکے کڑکانی اس کو اللہ والوں کے آگے تو ہمارے مولانا صاحب کے رشتے دار تھے یہ آتے تھے کہتے تھے کہ میرے لیے مال کی دعا کرو مولانا صاحب بہت سارا مال ہو گیا اللہ بہت مار جائے کہ مال نہیں مانگے رہتے اللہ سے ہدایت مانگا کرتے ہیں تو اس نے لطیفہ بنایا تھا تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب میرے لیے ہدایت روپیہ یا روپیہ جب بھی آتا کہتا وہ ہدایت کی دعا کرو نا بول رہا ہے ہدایت کی دعا کرو نا مزاق ہم نے دیکھا جی شام اس کو ہوئے, کی شام اسکول نے مالدار کیا دو گھوڑا بوسکی کے کپڑے پہتے ہوئے میں اس زمانے میں دو گھوڑا بوسکی اور قمیص شلوار نے دیکھا اضر مولان الگ حاضر رحمتہ اللہ کے مولانا صاحب کے جگہ پر سارے مل رہے تھے ملا گیا تو سب میں ملے. ملے کونویسر بنتا ہے آدر صاحب نے اور اتنا سوچ طبیعت ہے اس نے صاحب کے بتا کر دکھائے یہ آدمی آگے کے ہے اس نے نام لینے اس سے خطرہ ہے میں مجھے اس سے خطرہ ہے یہ جی آدمی فادل کا مریض ہوا ہے اور اس پہ اتنی تکلیفیں ہوئی ہیں بعد میں توبا. لیکن پھر وہ اللہ والوں کی دعا ہوتی ہے کہ اس میں پھر عاجز ہوا ان تکلیفوں کا عاجز ہوا جھکا پیسہ جی اس نے اختیار کی اللہ والی دعا کی اس کے بعد ان شاء اللہ ذکر کے بعد ختم ان کے لیے پڑیں گے جی ان شاء اللہ انہیں Tôi đó có biết là